الشمس والقمر بحسبان آفتاب و محتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں آفتاب و محتاب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں اس نے انہیں انسانوں کے فائدے کے لیے ایک خاص حساب و نظام کا پابند بنا دیا ہے اور ان کی رفتار کے لیے منزلیں متعین کر دی ہیں دونوں اللہ کے مقرر کردہ حساب و نظام کے مطابق اپنی منازل میں چلتے رہتے ہیں اور کسی حال میں بھی ان سے تجاوز نہیں کرتے ہیں اور ان کے اسی متعین و محدود رفتار کی وجہ سے اوقات اور موسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور لوگ گھنٹوں دنوں ہفتوں مہینوں سالوں کا حساب معلوم کرتے رہتے ہیں یہ قمری اور شمشی نظام بھی اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے